السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کے کا مرکز رحمانیہ کے سیدلائے رحمانیہ مزید بورہ پیر کناچی من الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من یهد اللہ فلا مدل ومن یدلل فلا حادی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 اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإِنَّ أحسنَ الكلام كلامُ الله و أحسنَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم و شرُّ الأمور محدثاتها و كلُّ وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ درد وا تم فلا ہی اما بعد ہر قسم کی و سنا بزرگی بڑھائی تعریفات اللہ وحدء لا شریف ذات مبارکہ مطحرہ کے لیے بے شمار لا تعداد ان کے طلاقوں کروڑوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے پہلے پارہ کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت نے ایک خطاب عام کے ذریعے سے پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اس چیز کا حکم دیا کہ یا ایو ہندا سور بدھ اے انسانوں تم عبادت کرو اپنے رب کی اور کئی مقامات پر اللہ تعالی نے مخصوص خطاب کے ذریعے سے حکم دیا ایماندار کہہ کے یا کسی اور ذریعے سے لیکن یہ خطاب عام ہے کہ جس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہیں اور اللہ نے انہیں یہ بھی باور کروایا کہ دیکھیں جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے ربکم وہ تمہیں پالنے والا تمہیں بڑھانے والا تمہاری نگاہداشت کرنے والا تمہیں تمہاری روزی رزق دینے والا تمہاری زندگی کا مالک تمہاری موت کا مالک ربکم مربی ہر انسان سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ربکم کہہ کے انسان کے ذہن میں آنے والے ابہامات کو دور کر دیا کہ تمہیں حکم جس کی عبادت کیا دیا جا رہا ہے جس کے لیے دیا جا رہا ہے وہ تمہارا خالق ہے آج ایک انسان کسی انسان پہ چھوٹا سا بھی احسان کر دے اور وہ بھی آگے سے امید رکھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کرے گا یا تو خالق ہے خالق نے انسان کو کیا نہیں دیا اس چیز کی انسان کے پاس کبھی ہے انسان کبھی دیگر مخلوقات پر غور کرے کتنی مخلوقیں ہیں ان کی شکل و شباہت کو دیکھ لے ان کی عقل و فاہم کو دیکھ لے ان کی خوراک کو دیکھ لے طریقے خوراک کو دیکھ لے جب تک انسان سوچے گا نہیں اپنے رب کو کبھی نہیں پہچانے گا یہ لازمی حصہ ہے جو ہے جب تک آپ کسی بات پر غور نہیں کریں گے سوچیں گے نہیں پرکھیں گے نہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے کوئی بھی انسان اور جب انسان اپنے خالق کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے خالق نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اگر انسان سوچے گا نہیں غور نہیں کرے گا تدبر نہیں کرے گا پھر یہ ایک جانور ہے پھر ایک حیوان ہے یہ زندگی ایسے ہی گزارتا چلا جائے گا پھر اللہ نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دی کہ ولدینہ من قبل کو جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کا بھی خالق وہی ہے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ان کا خالق بھی اور تھا ہمارا خالق بھی اور ہے نہیں سب کا خالق ایک ہے اور یہ عبادت کہتے کسے ہیں جب انسان عبد بن کے بن جائے اقدیت کے مقام پر انسان پہنچ جائے یہ بہت بڑا مقام ہے مقام اقدیت اس کے حصول کے لیے انسان کو چلنا ہوگا جس را کہتے ہیں غلام لبد غلام غلام کہاں سے آتا ہے غلامی سے نوکر نوکری سے ملازم ملازمت سے ملازم انسان کب بنتا ہے جب اگلے کی بات کو مانے گا غلام تب بنتا ہے جب اگلے کی غلامی کرے گا اگلے کی بات کو مانے تو صحیح اس کا کام کاج تو کرے کوئی انسان ایسا نوکر نہیں رکھتا جو اس کی بات نہ مانے کوئی انسان ایسا غلام رکھنے کو تیار نہیں جو ہر حرام ہو اور پھر بندہ جب تک اللہ کی بندگی نہیں کرے گا جب تک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا جب تک اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا یہ بندہ نہیں بن سکتا مقام اقدیت پہ نہیں آ سکتا اور یہ مقام اقدیت کے بارے میں اللہ رب کریم نے کس طرح بیان کیا ہے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا بہن کو مم تو پھر ہے بے ممبا نزل اعلی عبدینا سبحان بی بی عبدی. یہ مقام اقدیت انسان میں حاصل کرنا ہے تب جا کے انسان اللہ کے پاس مقام حاصل کر پاتا ہے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس عبادت کو کہاں سے لینا ہے کس طرح لینا ہے میرے ساتھ اگر تعلق جوڑنا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا اس کا اصول اور فائدہ کیا ہوگا آج ہمارے یہاں شخصیت پرستی سب سے زیادہ ہے شخصیت پرستی اگر نفرت بھی ہے تو شخصیت کے لحاظ سے محبت بھی ہے تو شخصیت کے لحاظ سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کس بنا پہ کرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ محبت کرو اللہ تبارک مطالعہ نے اس محبت کو ایک ہی راستہ دیے ہیں ایک ہی اصول اور فائدہ دے دیے ہیں فرمائے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ان کم تم تو حبون اللہ, اللہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کس طرح کرو گے فتح بھی ہوگی یہ بھی کہا کہ تم محمد سے محبت کرو تو میرے ساتھ محبت ہوگی رسول اللہ سے محبت کرو تو میرے ساتھ محبت ہوگی نہیں کہا کہ محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی بات مانو آپ کی اطاعت کرو اتباع کرو آپ کی اتباع اور ادا کے اندر جو ہے اللہ کی محبت حاصل ہوگی کائنات کے ماں محمد رسول صلی اللہ سلم نے بھی اپنی محبت کہاں دے دی فرمایا کہ من احکب سنتی من احکب سنتی میرے ساتھ اگر محبت کا دعوی کرتے ہو تو پہلے میری سنت کے ساتھ محبت کرنا ہوگی من احکا سنتی بقد احکا نہیں وہ من احکبہ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کے ساتھ محبت کی ہوگی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی میرے ساتھ ہوگا آج ہم برے کی اس کی عمل کو ذکر کرتے ہیں برے سے نفرت کرتے ہیں میرے بھائی اصل چیز برائی ہے کہ جس نے اس انسان کو برا بنا دیا ہمیں بے نماری سے نفرت ہے لیکن نماز سے محبت نہیں یہ تو ہم کہہ دیتے کہ بے دین سے نفرت کرو میرے بھائی بے نمازی کے اس عمل سے کو دور ہو جاؤ کہ جس نے آپ کے دل میں نفرت پیدا کر دی ایک برے سے نفرت کرنے سے پہلے اس کی برائی کو دیکھو گے وہ کیا کر رہا تھا جو برا بنایا ہے ہی کرنا اگر کسی نیک شخص کے ساتھ محبت ہے تو نیک شخص کے ساتھ محبت بعد میں پہلے اس کے عمل کو دیکھو اس کی نیکی کو دیکھو اس کے کام کو دیکھو اس کے کام کو اپناؤ اس کی نیکی کو اپناؤ جو وہ کر رہا تھا وہ ہم کر کے دکھائیں اس کے ساتھ محبت پدار خود ہو جائے گی آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ ہمارا کیا کر رہا ہے اللہ سبارک بادہ نے تو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا آج اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں اللہ کی عبادت کا کوئی طریقے کار کوئی اصول ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی سے کرے ہر انسان اپنے طریقے سے کرتا چلا جائے ایسا نہیں ہے دماغ فرض ہوئی کہ اللہ نے نبی کو نماز دے دی کہ جاؤ نمازیں پڑھتے رہا کرو نہیں باقاعدہ فرشتہ آیا دو دن تک آیا دو دن تک فرشتہ آیا ہے منا نماز کا کیا تھا آج ہمارے ہاں یہی ہوتا کہ جدید پشکم نمازی ہے نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں کبھی کسی عالم سے ہم نے نہیں پوچھنا کہ دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں میرے اندر کیا کیا غلطی ہے میرے رقو میں غلطی ہے میرے سیدے میں غلطی ہے میرے قیام میں غلطی ہے ہاتھ باندھنے میں غلطی ہے رفل دین کرنے میں غلطی ہے کہاں گلتی ہے اسے دیکھیں میری اصلاح کریں نہیں بس کر رہے ہیں ہر انسان یہی سمجھتا ہے صحاب گرام کو دیکھ لے ابو میں صاحب رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہا تھا صحابہ گرام کی جماعت کے سامنے یہ بات کہی کہ میں تمہیں کیا محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی نماز نہ بتا اور پھر نبی نے علیہ وسلم نے نماز ایک پہلا قاعدہ رسول ہے ایک پہلا فریدہ ہے اس کی ادائیگی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا آپ نے نماز پڑھو نہیں آپ نے فرمایا کہ سلو کما رہی تو منہ نہیں الی سلو کما رہی تو منہ نہیں وسلی نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی گنجائش نہیں ہے اپنے پاس یا طریقہ بنانے کی گنجائش نہیں ہے صحابہ گرام تبد ہیں آپ کو دیکھ کر اور جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھ کر بیان کیے ہیں اس طریقے پر انسان پڑے گا تو وہ اثر ہوگی دیکھیں ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہوئے انسان کی نس کو تلاش کرتے ہیں پہلے اور کئی بار نس نہیں ملتی تو پانچ چھ جگہ وہ سوئیاں لگا دیتے ایک بار لگائی نہیں لگی پھر دوبارہ دوسری جگہ لگائی پھر کھینچی نہیں آیا فون یہ تو نہیں کہ لگا دو جہاں لگتی ہے بس جانے دو اس کو نہیں اس کا اثر نہیں ہوگا اس کا علاج نہیں ہوگا جس نس میں لگانی ہے اس نس کو تلاش کرنا ضروری ہے وہ جگہ ساری کی ساری وہ کوریز ڈالیں گے جہاں جہاں ان کو وہ نس ملنے کا امکان ہوگا انسان اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے جسم سارا انسان کہے جہاں دل چاہے انجیکشن لگا دو اس نس کو تلاش کرنا ہے بار بار سراخ ہو رہے تکلیف برداشت ہو رہی ہے جس جو ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے ہی کام ہوگا آپ یہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں پیلاب کی امام محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سلو کما رہی تو مونی اسلی سلی نماز ایسا پڑھنا جیسا تم مجھے دیکھتے ہو اب ہم نے کیا دیکھا صحابہ گرام کو آج ہر ہر چیز موجود ہے ہر ہر عمل کو بیان کیا گیا ہے جب وہ طریقہ اپنائیں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی جب وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی انسان کرتا رہے اور پھر اللہ تبارک ماتا نے یہ بھی کہا کہ انسانوں تمہیں جس رب کی عبادت کا کہا جاتا ہے وہ رب ہے کیا کبھی اس رب کی تقریر پہ غور کیا اللہ نے کہ وہ اللہ کی ذات کے جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو چھت زمین کو بچھونا وہ اندر ہے میرا سماج مان پاکرا جب ہی میرا سمر تمہیں روزی بھی دی تمہارے لیے پانی بھی آسمان سے اتارا لیکن ایک چیز اللہ نے منع کی ہے فلا تج اللہ بس اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ خیال کرو میرا کوئی ساتھی مت بناؤ میرے ساتھ کوئی پارٹنر مت بناؤ میں کسی کا پارٹنر نہیں ہوں میں کسی کا حصے دار نہیں ہوں میں واحد ہوں واحد ہوں بہد لا شریک ہوں مجھے ایسے کیسا رکھو اور جب انسان یہ کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی اللہ ایک ہے یکتا ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو کوئی شریک ہے ہی نہیں آج عبادات کا رخ ہم نے پھیر دیا ہے اپنے عقائد کا رخ پھیر کے رکھ دیا ہے کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے آج دیکھیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہم پہ تلو ہوا اور آپ اسی کو لے لیں دور جانے کے دور تو نہیں جتنے بھی سنیم تاریخی کے پیچھے کسی کی موت ہے تو کسی کی ولادت ہے کسی کی تخت نشینی ہے اور کسی کا کوئی اور واقعہ ہے کائنات کی ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ مشورہ دیتے آپ دیکھیں صحابہ نے مقام کیسے حاصل کر لیا رضی اللہ عنہم رضو عنہم یہ کس طرح درجہ حاصل کیا ہے یہ درجات حاصل کرنے کے لیے اس مقام تک جانے کے لیے اور پھر وہ ایک حیثیت بنانے کے لیے انسان کو جفا کشی کرنا ہوگی انسان کو محنت کرنا ہوگی انسان کو اپنے نفس کو کچلنا ہوگا انسان کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہوگی فرمایا کہ لا یو من اے لوگوں تم میں سے کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا یا اللہ کیوں ایماندار نہیں کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا ہوا ہو تباہ لما جی تمہی تو دو, دو گرفال میں کہہ دیا انسان اسی پہ غور کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یو میروحد تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب تک نہیں ہو سکتا ہتہ ہے لن نال البر حتیہ حتم کا لفظ انتہائی آیت کے لیے آتا ہے ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا فرمایا کہ ہوا خواہشات پسند دل مرضی ان ساری چیزوں کو کچل کے رکھ دو کہاں محمد رسول اللہ وسلم کے فرمان کے تابق تھکتا یقینا ہوا ہو تاب لما چیتو بھی لما چیتو بھی کیا ہے لما چیتو جو میں لے کر آیا ہوں وہ کیا لے اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک اپنی خواہشات اپنی مرضی اپنی پسند اس کے مطابق نہیں کر لیتا وہ مومن نہیں ہو سکتا آپ یہ حدیث کے اندر کوئی بہام نہیں ہے کوئی منطق نہیں ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ نے کہہ دیا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہیں بنا دیتا اب انسان اپنی خواہشات کو دیکھ لے اپنے گھر والوں کی خواہشات کو دیکھ لے دو صحباب کی خواہشات کو دیکھ لے اپنی قوم برادری کی خواہشات کو دیکھ لے ہوتا یہ ہے انسان گھر میں مجبور ہو جاتا ہے بیٹیوں کے سامنے مجبور بیٹوں کے سامنے مجبور دوستوں کے سامنے مجبور رشتہ داروں میں مجبور اور ساری یہودیت کی رسومات کو لا کر ہندوانہ رس میں لا کر انسان یہاں جنہیں عمل پیرا ہو جاتا ہے اور یہی سوچ لیتا ہے میں کیا کروں میں معذور ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرے بھائی اس کے ایمان کا خاتمہ ہو گیا یعنی یوں سمجھے ساری قوموں کو اپنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا کتنا بڑا گھاٹا ہوگا نقصان ہوگا اُس شخص کا جس نے اللہ کو ناراض کر دیا دنیا کو خوش کر لیا اسی لیے کہا ان حکم ب اولاد مال کی حرض میں اولاد کی محبت میں انسان گمراہ ہو گیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم لاچار ہیں ہم بے بس ہیں یہ بے بسی صرف اور صرف دین کے معاملے میں ہوتی ہے باقی کسی معاملے میں بے پسی نہیں ہے کام پہ نہ جائے نوکری پہ نہ جائے دکان نہ کھولے اس کو گھر سے نکال دیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے لیکن دین کے لیے کہہ دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا جوان اولاد ہے سارے جوان ہیں یہ بیچارہ بوڑھا ہے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کو کیا جواب دے گا یہ جواب ہوگا اللہ کے لیے اللہ کے سامنے یہ ازر پیش کرے گا کہ یا اللہ میں نے کیا کیے ہیں میرے بھائی یہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے انسان کو, اس کو اسے اللہ نے انسان کو حاکم بنایا ہے اللہ نے اسے قائد بنایا ہے اللہ نے اسے سربراہ بنایا ہے اور یہ اپنی سربراہی میں کس طرح دب کے رہے ہیں کے ماں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہوا ہوتا بہن لما جی تو بھی جب تک یہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیتا اس وقت تک جو ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا آج دیکھیں کائنات کے ماں محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ سننے ہجری صحابیوں نے اجاد کر دیا اس سے نافذ العمل کر دیا لیکن ابتدا کیا رکھی گئی ہے ایک طرف آپ کی ہجرت کی انتہا ہے سفر ہجرت کی انتہا ہو رہی ہے تو آگے محرم الحرام کو پہلا مہینہ شمار کیا گیا لیکن سنی ہجری کو جب آپ لیتے بیگ توحید کی خاطر دعوت کی خاطر دین کی خاطر اسلام کی خاطر اپنا آبائی علاقہ چھوڑا اپنا گھر بار چھوڑا صحابہ کرام نے بھی اپنے مالوں کو قربان کیا اپنے گھروں کو قربان کیا اپنے کاروبار کو جو ہے الوداع کہہ دیا تھا کس وجہ سے کہا تھا محرم ہر آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی خون کے پیاسوں کا ایک پروپے گنڈا نظر آتا ہے آپ کے کاٹ آپ پر حملہ کرنے والوں کا ایک منصوبہ نظر آتا ہے آپ کے گھر کا محاصرہ نظر آتا ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہمیں نظر آتی ہے آپ کا دکھ عالم نظر آتا ہے آپ کی جان کے پیچھے لوگ تلواریں لے کر نکلے اور یہ سننے ہجری ہمیں یہ یاد کرواتا ہے میرے بھائی سن ہجری تو ہم کہہ دیتے ہیں ہجری ہجرت ہوئی کیوں ہجرت کی نوبت کیوں آئی کس لیے پیش آیا تھا انسان کبھی اس پہ غور کرے کہ کیوں اللہ کے نبی کے کیا ضرورت پیش آئی تھی آج صحابہ کرام کے وہ مناظر ہمیں یاد کرواتے ہیں پھر صحابہ کرام کی شہادتیں آپ اس کو لے لیں یہ مقام یہ برتبہ یہ شان یہ شوکت کس طرح حاصل ہوتی ہے گھر بیٹھے نہیں نماز چھوڑ کر نہیں بے تین ہو کر نہیں بلکہ یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نافذ العمل کر دیا اور پھر یہی محرم ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے لوگوں سے دوری اختیار کر کے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آفرت بھی برباد آج دیکھیں کتنے صحابہ کرام ہیں جن کی موافقات شریعت نے اتاری ہیں شریعت نے وہ اتاری ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ کا کردار ادا کیے ہے ہمیشہ اور یہ پہلے خلیفہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنہیں شہید کیا جا رہا تھا اور ان کی شہادت کے پیچھے کون ہے حملہ آور کون تھا کس طرح جو ہے انہوں نے منصوبے بنائے تھے لیکن صحابہ کرام رضوان اجمعین ان کے ان منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے ہمت نہیں ہاری کہ جنہوں نے یہود و نسارا کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور جنہوں نے دین اسلام کا بول بالا کر دیا تھا جس کی آنکھوں میں آخیں ڈالنے کی ڈال کر بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے تھے جن کے محلات فتح کیے گئے تھے اور جن کا روب اور دبدبا کا یہ عالم تھا کہ کیسر کسرا جیسے بھی دبتے ہیں ڈرتے ہیں دہن جاتے ہیں کس لیے اللہ نے یہ روک دیے ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں اور سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا ایک صحابی نے اور وہ پدری صحابی ہے جب آپ فلسطین کا سفر کر رہے تھے اور ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں کیچڑ ہے دل دل ہے اور وہاں غلام کے سوار ہونے کی باری آ گئی آپ کے پیدل چلنے کی باری آ گئی اللہ اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے اتراتے ہیں اور آگے وہ کافلے کا کمانڈر جس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ آپ کے اس اقبال کے لیے بارڈر پہ کھڑا ملک شام کے بارڈر پہ انہوں نے حالت دیکھی کہ امیر المومنی نے جوتی اتاری ایک رسی میں دونوں جوتے باندھے اور اپنے کندھے کے پیچھے لٹکا لیے اونٹ کی نکیل کندھے سے یوں گرالی آگے کی طرف کپڑا پہلے ہی اونچا تھا تہبند یا جو بھی تھا وہ پہلے سے اونچا تھا اور ننگے پاؤں اس دلدل میں چلنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت کیا کر دی آپ نے آپ امیر المومنین ہیں آپ خلیفہ رسول ہیں غلام سوار رہتا اسے کیوں رہنے دیا ہے آپ خود سوار ہو جاتے اسے نیچے اتار دیتے اور آپ نے ایک عجیب سی حالت کی احتیاط لی ہے لوگ کیا کہیں گے انہوں نے کیا کہا کیا تم جانتے نہیں کیا تم جانتے نہیں کہ ہم گمراہ تھے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہم زلیل رسوا تھے اللہ نے ہمیں عزت دی اور یہ مقام یہ مرتبہ اللہ نے ہمیں دیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں آج سے یہ نا کرنا شروع کر دیتا آج غلام کی باری میں خود لے لیتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے نا انصافی پہ نہیں اکسایا میری شخصیت میں میرے مقام میں میرے عمل کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے ضلت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ کے انصاف کو ہم نہیں چھوڑ سکتے انصاف کے تقاضوں کو نہیں چھوڑ سکتے لو لا انتا میرا بدری جینا نہ ضرب کا ذربا اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے میں آج تمہیں وہ سزا دیتا کہ دنیا یاد کرتی کہ کسی نے کسی کو سزا دی تھی لیکن تم بدری ہو تمہارے لیے محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا کر دی ہے میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں میرے بھائی یہ مقام ایسے نہیں ملتا اپنی خواہشات کو کچلنا ہوگا اپنی مرضیوں کو دبانا ہوگا انسان تب جا کے اس مقام کو حاصل کرتے رات کی تاریخی ہو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہو ہو تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہو اللہ سے بے رخی اختیار کر کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اللہ نے تو ہمیں یہی کہا کہ فلا جل ہی اندازہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت ملانا وہ تمہارا خالق تمہارا مالک ہے وہی تمہارا رازق اور تمہارا سارے معاملوں کو حل کرنے والا ایک ہی تمہارا خالق ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ لوگوں دین پر چل کر جو ہے اپنی خواہشات کو کچل کر محمد رسول اللہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی معمولی جملہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا صحاب اکرام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے بہت بڑی تعداد ہے آپ نے کس کا نام لے کر کہا ہے کس کے لیے اشارہ دیا ہے یہاں اشارہ نہیں بلکہ نام لے کر نامی نیٹ کر دیا گیا ہے لیکن لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں ہے اگر ہوتا تو عمر ہوتا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیں جہاں ہم کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں کیا پوچھا تھا بدری قیدیوں کے بارے میں قیدیوں کے بارے میں کیا مشورے ہوئے تھے سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں میرے بھائی ہاتھ عمر نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا جو جس کا رشتے دار اس کے حوالہ کر دو اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں قلم کی جائیں اسلام ان چیزوں کو نہیں چاہتا کہ ہم کچھ لے کے کچھ دے کے کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں نہیں اسلام میں یہ لچک نہیں ہے یہ جھول نہیں ہے اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے محمد رسول اللہ وسلم نے اگر کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع کر دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تمہیں تمہارے سے فیصلے پر اللہ پکڑ پکڑتا تو میرے بھائی آج محرم الحرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دین دین کی خاطر تمہاری زندگیاں ہونی چاہیے دین کے لیے تمہاری زندگیاں ہونی چاہیے نبی نے سلاد و سلام کی ہر سنت کو اپنا کر اسے نشر کر کے آپ دنیا میں یہ پیغام دیں کہ لوگوں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مکان چھوڑا اپنا گھر چھوڑا اپنا بطر چھوڑا اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑے اپنی جائدادیں چھوڑی ان کے دل میں کیا چیز تھی جس نے مجبور کر دیا تھا سب کو چھوڑنے پر ایمان کی طاقت اتنی مضبوط ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کا ریزا ریزا کر دیا جائے خوبیب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے خباب بن حت کو دیکھ لیں کنہوں نے کس طرح اپنایا ہے عبد الرحمان بن عوف کو دیکھ لیں ابو سلمہ کو لے لیں امر سلمہ کو لے لیں کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے کتنا ظلم ہوا ان پہ لیکن نہیں اسلام کا پیغام عام کیا ہے اسلام پر قائم رہے ہیں اور اسلام کا پیغام لوگوں میں عام کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں میرے بھائی اسلام آسانی سے نہیں آیا اسلام آسانی سے نہیں پھیلا اسلام اس طریقے سے نہیں ہوا آپ اپنا ایک اصول اور قاعدہ لے کر چلیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لے کر چلیں آپ کے لیے کامیابی ہے آج دیکھیں نبی نے سلاد اور سلام نے فرمایا کہ افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم لوگوں نفری روزوں میں رمضان مبارک کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت والا ہے تو شہر اللہ رکھے روزے عبادت کریں انسان کرتا چلا جائے لیکن ان روزوں کو توڑنے کے لیے لوگوں نے کیا ایجادات کی ہیں کہ نہ حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے کہ انسان کو شادی کرے کھانے بنائے یہ کرے وہ کرے پھر چار اکر نماز پڑھ لے اور اس چار اکر نماز میں پچاس بار کل بلّہ الحمد کے بعد وہ پڑھے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا سو فرشتوں کی عبادت کے برابر ہزار حاجیوں کے حج کے برابر ثواب ہوگا فراہم پھر تو انسان یہی کہ پھر ساٹھ سال کے ساتھ کا گنا ساٹھ سال کے اگلے گناہ یعنی ساڑھ پیچھے ساٹھ آگے ایک سو بیس سال عمر سمجھی انسان دھل گیا ان حادیثوں کو لا کر پیش کیا جاتا ہے سرما لگاؤ تیل لگاؤ اچھے لباس پہنو بچوں کو تیار کرو میرے بھائی کہاں کس طرف یہ قوم نکل گئی ہے یہ میک اپ کرنے کے لیے اور یہ خرافات کے پیچھے احماد کے امام نے کیا کہا جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسل علیہ اور سراف کو نجات دی تھی فرما کہ وہ واخونہ وہ نہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے بھائی کی معافت کر فرمایا کہ صحابیت تم روزہ رکھو لیکن اس میں روزے کے اندر کرنا کیا ہے مصحابیت اختیار نہیں کرنی وہ ایک روزہ رکھتی ہے کہ تم دو روزہ رکھو سو مکمل ہو یوم باد تم نو اور دس کا رکھ لو یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لو یہ مصرون عمل ہے بخال ففیل یہودا یہودے کی محالفت بھی کرو ایک روزہ نہیں رکھنا تم نے تو یہ عمل چھوڑ کر روزے کا عمل چھوڑ کر انسان خرافات میں چلے گئے اللہ دوبارک باد ہمیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے نبی سلاد و سلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور یہ پیغام اللہ تعالی ہم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنائے کہ لوگوں دین صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے صرف آپ کے فرمان کا نام دین ہے آپ کے عمل کا نام دین ہے آپ کے کال فیل کا نام دین ہے اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کوئی پاور اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کے عمل کو ہم کہیں کہ یہ دین ہے انہوں نے بھی کیا ہے تو سنت کی وجہ سے کیا ہوگا ان کی موافقت بتاتے خود ہو جائے گی جب آپ سنت کا اپنا اور اللہ نے یہی حکم دیے ہیں فرمائے کہ کولن کم تم تو حکم اللہ فتح بھی ہوگے ان کو کہو آپ کی تباہ کرے تو میری محبت حاصل ہوگی آپ کی تباہ میں اللہ کی عبادت ہے اور آپ نے بھی یہی کہہ دیا من حبا سنتی فقد حبا نہیں جس نے میری سنت کا اپنایا ہوگا اس نے میرے ساتھ محبت کی اگر کوئی کہے طور کہ میں, میں نبی سے محبت کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی مثال یوں سمجھے کوئی بچہ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے بوسے لیتا ہے چپیاں ڈالتا ہے کھیلتا ہے اور لیکن جب باپ کے بیٹا پانی کا گلاس پلاؤ بولے ابا میں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے آپ بولتے رہے میں سنتا رہوں رہ کے ایک ایک لفظ میں جو ہے نا بڑا فلسفہ ہے بیٹا پانی بولا ابا کیا بات ہے آپ کی آپ پانی کہتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا بولنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی آداب بڑی اچھی لگتی بیٹا پانی پانی نہیں لا دیتا تعریفیں کرتا چلا جائے گا جفی ڈال لے گا بوسا لے لے گا پا با, کیا بات ہے بیٹا پانی بولا پانی نہیں ہے یہ حال ہے ہماری قوم کا نبی کے سال محبت کے دعوے ہیں نبی کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو کام نہیں ہوتا یہ بھی انکار ہے یہ بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے واہر الحمد اللہ